اعوذ باللہ من اللہ الرجیم بسم اللہ الحمد اللہ علم الرحمٰن الرحیم و صلاحتِ وسلم علیٰ سعید المبیا اب المرسلیم امام المطقین خواتم النبین. سیدنا و مولانا محمد اوالا علیہ اصحابہ و اجمعین ہمیشہ ہماری گفتگو جو ہے وہ کسی نہ کسی کوئی تصوف سے متعلق معاملہ ہوتا ہے یا شرعی معاملہ ہوتا ہے لیکن آج کل کے ماحول کے حوالے سے میں نے سوچا آج کا دن ہم اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں اور اس میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور ہمیں کس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے ہمیں اس پہ تھوڑی سی میرے خدمے پہلے گفتگو کر لیتے ہیں پھر اگلے نشستوں کے لیے جو دو تین آج ہی کی گفتگو میں سے پہلو نکلتے نظر آ رہے ہیں مجھے وہ میں آپ کو آخر میں عرض کر دوں گا کہ وہ کیا ہیں سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہے ہم آپ دنیا کے جس بھی کونے میں بیٹھے ہیں سب اپنے گھروں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر جگہ پہ یہی سسٹم اب چل رہا ہے کہ لوگ کام کر رہے ہیں تو گھروں سے کر رہے ہیں گھروں سے نکل نہیں رہے ہیں ایک وہ کہیں لاک ڈاؤن ہے کہیں کرفیو ہے اینڈ سو آن تو اس دوران میں ظاہر ہے سوشل میڈیا پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ اس کی رلائبلٹی اور اس پہ ٹرسٹ کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن آج کل تو سوشل میڈیا جو ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا آزاد ہوا ہوا ہے اور بغیر کسی قسم کی تحقیق کے ہم پہلے بھی یہی کام کرتے ہیں عام طور پہ اور ابھی تو ہر قسم کی خرافات جو ہے وہ آگے آ رہی ہیں تو میں آج کی گفتگو جو ہے وہ تین چار اس کے حصے بنا رہا ہوں تھوڑا سا سائنسی نظر سے بات کر لیتے ہیں پھر دینی نقطۂ نظر سے بات کر لیتے ہیں ایک تو میں عرض کروں گا کہ یہ بہت زیادہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم کے سوشل میڈیا پہ کانسپریسی تھھیریز میں تو ہم پہلے بھی بہت زیادہ خوش رہتے تھے اب بھی بہت خوش ہیں میرے پاس بھی شروع میں پہلے ایک آ گیا جس میں انہوں نے کہا جی یہ ساری چین کی سازش ہے پھر ایک آ گیا جی نہیں جی یہ تو یو ایس اے کی سازش ہے پھر آ گیا کہ نہیں جی یہ یہودی سازش ہے پھر آ گیا کے جی فلاں دو ادارے ہیں انہوں نے ڈی پاپولیشن کا پروگرام بنا رکھا ہے میں ہر اس کانسپریسی تھیوری پہ صرف ہنستا ہوں اور تو کچھ نہیں کر سکتا جن کو سمجھا سکتا ہوں ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں اگر انہیں سمجھ میں ہمارا دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے اور دیکھا جائے تو اخلاقی طور پہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ کسی بھی چیز کا جب تک بالکل مستند ثابت بات نہ ہو ثبوت نہ ہو ہمیں وہ بات آگے نہیں کرنی چاہیے اور دین بھی ہمارا اس معاملے میں بہت سختی جو ہے وہ رکھتا ہے کہ بغیر کسی قسم کی بالکل سالڈ ایویڈینس ہو تو بات آپ کر سکتے ہیں وہ بھی اگر اس سے کسی قسم کا فتنا پیدا کرنے کی گنجائش یا امکان پیدا نہ ہو جائے ایک طرف یہ ایک کچھ گروہ ہیں جو لگے ہوئے ہیں پھر دوسری طرف ہماری کچھ مسلمان بھائی جو ہیں وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں کوئی اس کو غزوہ ہند سے جوڑ رہا ہے کوئی اس کو دجال سے جوڑ رہا ہے کوئی امام مہدی سے جوڑ رہا ہے کوئی اینڈ ٹائمس سے جوڑ رہا ہے اور اس طرح کی معاملات بہت زیادہ چل رہے ہیں آج تو میں بالکل عام یہ جو ہمارے یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے دینی نقطہ نظر پیش کروں گا اور اگلی دفعہ میں نے اسی لیے سوچا کہ چونکہ یہ اب معاملہ ایسا ہے کہ چیزیں ساتھ جوڑی جا رہی ہیں تو اگلی دفعہ میں غزو ہند پہ انشاءاللہ شاء آپ سے بات کروں گا وہ اس پہ بھی ہماری ایسی ایسی باتیں ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ اپنا سر پکڑ لے بس العمان الحفیظ والی بات ہے بغیر کچھ سوچے سمجھے اور ہر بندہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ بول رہا ہے نہ ان کو پتہ کہ ہماری روایات کی صنعت کیا ہے نہ ان کو پتہ کہ ہماری روایات جو ہیں وہ کتنی اوتھینٹک ہیں وہ صحیح ہیں نہیں ہیں حسن ہیں نہیں ہیں متواتر ہیں یا نہیں ہیں ایسی کسی چیز کو دیکھے بغیر بس ہم فوری طور پہ اس پہ لگے ہوئے ہی ہیں تو انشاءاللہ اللہ آہستہ آہستہ غزواہین پہ بات کریں گے تجال پہ بات کریں گے امام مہدی پہ بات کریں گے اینڈ پہ بات کریں گے سب گفتگو انشاءاللہ اپنے وقت پہ ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ, آہستہ ہماری رہے گی اچھا اس میں جہاں بہت سی کانسپریسی تھیریز ہمارے پاس آئیں اس میں ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہمارے پاس آئی اب ابھی دو یا تین دن پہلے کی بات ہے کہ وہ ایک صاحب نے مجھے ایک یہ ڈس انفیکٹنڈ جو تھا اس کی انگریڈینٹس کی اور اس کی وہ تصویر جو ہے وہ مجھے بھیجی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہے یہ کرونا پہ بھی بڑا ایکٹیو ہے اور وہ اس کو کے کو جو ہے وہ کرتا ہے اور کہ لیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو پتہ نہیں دو ہزار فلانے کی تو اس کی جو ہے وہ مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب پلانڈ اور سازشی ہے اور یہ پہلے سے کام ہوا ہوا تو بات وہی کہ ذرا ایک نظر بندے کو دیکھ لینا چاہیے اگر آپ خود بھی تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پہلی ایکرنس کورونا کی جو ہے وہ نائنٹین تھرٹیز کی ہے لیکن چکنس میں تھی پہلی ہیومن ایکرنس جو ہے وہ 1960 کی ہے مجھ سے میری پیدائش سے اس کے بعد دوسری جو کرنس ہے وہ دو ہزار تین کی بھی ہے ہمارے پاس دو ہزار چار کی ایک کرنس ہے دو ہزار پانچ کی ہے دو ہزار بارہ کی ہے دو ہزار انیس کی ہے اور مختلف ویریئنٹس اس کے جو ہیں وہ آ رہے ہیں سو یہ دس از نوٹ اے وائرس دس از اے فیملی آف وائرس تھوڑا آپ خود بھی دیکھیے اور فیملی کو باقاعدہ ایک نام دیا گیا ہے اس فیملی کا نام ہے کرونا ویراڈی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور بڑی مستند جگہوں سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا اس کا بعد میں آپ اطمینان سے اس کو تسلی سے دیکھیے گا ایکسپلور کیجئے گا اور یہ جو ڈفرنٹ ویریئنٹس ہیں ان ڈفرنٹ اور ان میوٹنٹس کو یہ جو میوٹیشنز ہوئی ہیں جو ویریئنٹس آئے ہیں ان کے علیحدہ علیحدہ نام رکھے گئے لیکن بہرحال وہ سارے کے سارے اسی فیملی میں اور یہ ایک نیا ویریئنٹ ہے بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ ہم پاکستان میں تو کم از کم ہمیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے پریکٹیکل قسم کی انڈسٹریل ریسرچ تو ہو ہی نہیں رہی ہے بڑے بڑے ہمارے پیپرز بھی پروڈیوس ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو لیکن اس کے باوجود کراچی میں ہمارا ایک ادارہ ہے ماشاءاللہ جو جینومز پہ ریسرچ کرتا ہے اچھا یہ جو ادارہ ہے اس ادارے کے اندر انہوں نے ابھی جو ریسرچ کیا ہے میں نے وہ اس کا آرٹیکل پڑھا ہے مجھے دیکھنے کا تفاک ہوا ہے اس کو اور اس میں بڑا اوپنلی انہوں نے بتایا ہے کہ جی یہ جو ویرینٹ ہے بلکہ انفیکٹ جو کرنٹ ویریئنٹ ہے جو چائنا میں کہتے ہیں کہ جی چائنا سے بہت زیادہ شور ہے کہ جی وان سے آیا اور ادھر سے آیا ادھر سے آیا اس سے بھی فردر پھر میوٹیشن اس میں ہوئی ہوئی ہے جو پاکستان میں ہے لیکن اس میں جو اچھی بات سامنے آئی وہ یہ آئی کہ ہمارے ہاں جو اس کا ویرینٹ آیا ہے وہ ان کی نسبت کم اسٹرانگ ہے وہ تھوڑا ویک ہے اچھا اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ ہمارے ہاں تو ابھی آج ہی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ باسی صاحب میرے پاس سے اٹھ کے گئے تو مجھے بتانے لگے کہ یہاں تک لوگوں کی سوچ ہے کہ جی جیسے مثال کے طور پہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی ہم مسلمان ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ کفروں کے لیے ہے جو ترکی میں ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں ہیں وہ فوت ہوئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہیں یا اور بھی کئی جگہوں پہ ہمارے مسلمان بے تحاش وہ اس میں گئے دوسرا پھر جو اس کے اندر پوائنٹ ہے وہ اکثر وہ عرض ہوتی کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ جو زیادہ بلکہ پچھلے تو نے ایک اور صاحب کا بڑے مشہور ہیں وہ صاحب میں نام نہیں لوں گا اور ان کے نام کے ساتھ سید لگا کے کسی نے جو ہے وہ پوسٹ بھیجی مجھے تو اس کے اندر وہ کہ جی یہ تو کوئی کسی قسم کی فکر کی بات نہیں ہے جو لوگ اتنے مر رہے ہیں ان کو تو وہ اور بہت سی بیماریاں وہاں پہ تھیں ان کی وجہ سے مر رہے ہیں اور اس کھاتے میں انہیں ڈالا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ چونکہ شراب نوشی بہت زیادہ ہے اور قسم کی خرافات زیادہ ہیں بوڑھے لوگ زیادہ ہیں امیون سسٹمز کے مسئلے ہیں بات سمجھ میں آتی ہے لوجیکلی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے پاکستان کے اندر جو ابھی تک اموات ہوئی ہیں اس کے اندر ینگ لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہے پھر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ چلے موت نہیں اللہ تعالیٰ زندگی دے دیتا الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے الحمدللہ لیکن کوئی یہ نہیں غور کرتا کہ اس کی وہ تکلیف اس کی وہ ازیت جو اتنے دنوں میں وہ سہتا ہے برادر مسجد یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے مجھ سے شیئر کیا ان کے بھائی اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت دے اگر وہ بالکل ریکور نہیں ہوئے تو کینیڈا میں کینیڈا میں غالباً انہیں بتایا کہ تھے تو وہاں پہ وہ افیکٹ ہوئے اور انہوں نے جو ان کو فیڈ بیک دیا ہے وہ بڑا تکلیف دہ فیڈ بیک ہے مطلب ایک گلفس تو ایک جملہ تو ان کا مجھے یاد ہے جو انہوں نے مجھ سے شیئر کیا انہوں نے کہا کہ جناب ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے سینے کے اندر پھیپھڑوں کے اندر سلاخیں ڈھونک دی ہوں تو آپ یہ سمجھنے کی بات ہے میں اس میں ایک چھوٹا سا قصہ عرض کرتا ہوں بڑا مجھے قصہ یاد آ گیا بات سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے چھوٹے چھوٹے قصے بیان کیے ہیں اور ان قصے کہانیوں کا مقصد جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ بالکل واقعی قصہ ہوا بھی ہو ظاہر ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے بھی کچھ باتیں ہیں مثال کے طور پہ کہنے کے کہ جی کسی اللہ کے بندے کے پاس ایک شخص گیا اس نے بہت ضد کیجیے مجھے کچھ تھوڑا سا بتائیے اور اس کو بڑی اس بات کی جو ہے وہ تھی خواہش کے مجھے میری موت کے حوالے سے कुछ بتائی تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ویسے تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اللہ نے جو میرے دل پہ بھی بات ڈالی ہے وہ یہ ڈالی ہے کہ تو کم از کم کسی ایکسیڈنٹ سے نہیں مر سکتا اچھا جب اس کو یہ پتہ چلا تو اس نے کیا کیا اس نے ہر قسم کی جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا احتیاطی دامن جو ہے وہ چھوڑ دیے اور اس نے کہا جی میں نے کون سا کسی ایکسیڈنٹ سے مرنا ہے ہر قسم کی الٹی سیدھی حرکتوں میں جا رہا ہے ہر قسم کے ایڈونچرس میں جا رہا ہوا کہیں یہ کہ کسی وقت کسی ایک ایڈونچر کے دوران اس کو بہت شدید چوٹ آئی اور وہ اپاہج ہو گیا اب وہ ان بزرگوں کے پاس پھر اس نے رابطہ کیا تو بزرگوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو تجھے کہا تھا تو حادثے سے مرے گا نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تو اپاہج نہیں ہو سکتا اس کا مطلب تو نہیں تھا کہ تو احتیاط کا دم نہیں چھوڑ دے صرف اس لیے کہ تو سمجھتا ہے کہ تو, اے, تو نے حادثے سے نہیں مرنا ہے اس لیے تو ہر قسم کی الٹی سیدھی جو ہے وہ احتیاط چھوڑ دے گا اور اپنے معاملات میں چل پڑے گا سو یہ بالکل وہی بات ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں شفا دے الحمد اللہ تعالیٰ ہمیں اس اذیت سے بچائے جو اس میں تکلیف ہے اس سے بچائے اللہ خیر کرے آمین لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی بالکل ہی غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ گفتگو ہماری جو ہے اس سے ہمیں بہرحال بچنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے اچھا یہ تھوڑا سا ذرا ایسی میں نے پہلے جو میں نے کچھ دیکھا تھا اس کو میں نے کہا بیان کر دوں اب میں ذرا خالص دینی نقطہ نظر سے دو تین باتیں کرنا چاہوں گا اب ہمارے یہاں علماء جو ہیں وہ بھی آپ کو پتا دو گروہوں میں بٹ گئے ہیں اچھا اس میں میں بات عرض کر دوں یہ کوئی ایسی تشویش والی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ شروع سے ہی ہوتا آیا ہے آئمہ میں بھی ہمارے اختلاف رائے رہا ہے صحابہ میں بھی اختلاف رائے مختلف اوقات میں رہا ہے اور علماء میں بھی ہمیشہ سے اختلاف رائے رہا ہے اس میں کوئی ایسی مجھے تشویش والی بات نظر نہیں آتی تشویش مجھے اس وقت ہوتی ہے جب ایک گروہ اپنی بات کو پکڑ کے دوسرے کو سری غلط کہنا شروع کر دے اب ایک گروہ جو ہے وہ اس, اس نے یہ بات پکڑ رکھی ہے کہ چونکہ جی فلاں فلاں معاملات ہیں اور فلاں فلاں آئےتیں ہیں اور فلاں فلاں دعائیں ہیں اور فلاں فلاں سورتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث مبارکہ ہے تو اگر ہم صبح یہ کر لیں اور شام کو یہ کر لیں تو وہ ہمیں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ تکلیف ہو نہیں سکتی دوسرا گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جناب حالات واقعی بڑے خراب ہیں اس کے مطابق انہوں نے مساجد کے معاملے میں بھی اور جماعت کے معاملے میں بھی اور جمعہ کے معاملے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے مختلف فتح دیے ہیں سو اس کو تھوڑا سا ایک نظر دیکھ لیجئے سب سے پہلے تو یہ میں کر دوں کہ اگر ایک طرف ایسی احادیث مبارکہ موجود ہیں جس میں کہا گیا کہ جو صبح یہ پڑھ لے اس کو تمام دن کوئی بھی بیماری نہیں لگ سکتی وہیں پر وہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں جس کے اندر کہا گیا کہ بھئی اس اس معاملے میں اس اس طرح سے بچو مطلب میں آپ کے ساتھ کچھ احادیث جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ بیان کرتا ہوں مثال کے طور پہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو اپنے گھروں پر رہے اس نیت کے ساتھ اچھا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں ایگزیکٹ ورڈس نہیں ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں وہ اللہ کی حفاظت میں ہے اسی طریقے سے وہ بھی الفاظ آپ کو ملیں گے کہ جو وبائی امراض جو ہیں ان کی وجہ سے اگر کوئی مریض ہے کسی کو اگر وہ تکلیف ہو گئی ہے وہ اگر اپنے گھر میں رہتا ہے اور صبر کرتا ہے اور اللہ سے اجر کا ایمان رکھتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ اس کو اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے تو یا اس کو اجر ملے گا یا وہ شہید ہے اب یہ بھی ہمارے پاس احادیث ہی میں سے آپ کو بات مل جائے گی جو بھی وبائی امراض سے متاثر شخص ہے اس سے ایسے بھاگو جیسے شہر سے بھاگتے ہو حدیث میں آپ کو بات مل جائے گی کہ بھئی وہ لوگ جو وبائی مرض سے متاثر ہو گئے ہیں ان کو ان سے علیحدہ رکھو جو صحت مند ہیں پھر وہ بھی آپ کو حدیث مل جائے گی کہ بھی ایسی جگہ ایسا علاقہ جہاں پہ کوئی وبا پھیلی ہو وہاں سے کوئی باہر نہ نکلے اور وہاں کوئی داخل نہ ہو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس وقت معاملہ یہ چل رہا ہے کہ ہم میں سے جو دو گروہ بن گئے ہیں ایک گروہ نے ایک سیٹ آف احادیث پکڑ لیا ہے دوسرے نے دوسرا سیٹ آف احادیث پکڑ لیا ہے اور دونوں اس بری طرح سے اس کے اوپر جمے میں ہیں کہ وہ دوسرے کو غلط کہنے پہ جو ہے اور خود کو صحیح کہنے پہ مجھ سے اب اس میں نقطۂ یہ سمجھنے والا ہے کہ ہر چیز ہم اب تک دیکھتے آئے ہیں ہم نے علوم الحدیث پہ بھی بات کی علوم القرآن پہ بھی بات کی ویسے بھی ہم گفتگو وقتاً فوقتاً مختلف موضوع پہ کرتے رہے ہیں ہمیں یہ بڑا واضح طور پہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ہر جو کال ہے اور ہر جو فیل ہے اس کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے ایک ریفرنس ہوتا ہے کانٹیکسٹ ہوتا ہے اگر کانٹیکسٹ سے ہٹ کر بات کی جائے تو اس کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے مسئلہ ہمارا ایمان ہے دیکھیں بڑی صاف سی بات ہے ہمارا ایمان ہے کہ آب زمزم میں شفا ہے اور ہر قسم کے مسئلے کی شفا ہے اور اس میں اس کا حل ہے چاہے وہ دل دل جسمانی ہے چاہے وہ روحانی ہے کسی بھی قسم کا لیکن کیا تاریخ میں مکہ مکرمہ کے اندر لوگ بیمار نہیں ہوئے کیا وہ بیماری سے ان کا انتقال نہیں ہوا بات یہی ہے کہ وہ سب چیزیں اپنی جگہ درست ہیں ہمارا ایمان ہے زکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو جو کہا وہ ہمارا ایمان ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور بھی بات ذہن میں رکھیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے میں نے وہ آپ کو مثال دی تھی کہ مثال کے جی وہ اس نے نے کہا جی میں حادثے سے تو نہیں مرنا تو بس ٹھیک ہے سب کچھ کرو اور اس میں جب وہ اپاہج ہو گیا تو اس نے کہا جی یہ تو کام خراب ہو گیا کہیں ہم اس راستے پہ تو نہیں چل رہے یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑا کال جو ہے اب اس کال پہ صحت میں نہیں دیکھ سکا لیکن کال چونکہ موجودہ جو ریسرچ ہے اور ماڈرن سائنس کی جو فائنڈنگز ہے اس سے میچ کرتی ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں مریض ہو کسی وبائی آ, آ, امراض پھیلے ہوئے ہیں اور اس میں سے کوئی مریض ہے اسی کو وہ ہو گیا ہے تو اس سے ایک نیزے کا فاصلہ رکھو اب نیزہ اس زمانے میں کتنا ہوتا تھا ذرا اندازہ لگائیں آج سے پانچ سے کوئی سات فٹ کا تقریباً نیزہ ہوتا تھا تو پانچ سے سات فٹ تو آج ماڈرن سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے پانچ فٹ کا فاصلہ رکھو چھ فٹ کا فاصلہ رکھو یہی باتیں کر رہی ہے ماڈرن سائنس ہمیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آج سے ڈیڑھ سال پہلے یہ بات بتا رکھی ہے پھر کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی حدیث ہمارے پاس واقعہ مل جائے گا آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ وہ بھی واقعہ آپ کو ملے گا کہ جب وہ بیت کے لیے لوگ آئے تو ان میں سے ایک صاحب جو تھے ان کو کوئی مسئلہ تھا تو حزرکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دور ہی دور سے اس کو رہنے دیا اور کہا کہ بس تمہاری بیت ہو گئی ہے ہم کیوں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک چیز پکڑ کے دوسری چیز اور دوسری چیز پکڑ کے پہلی چیز اس میں ہم پڑھ رہے ہیں انفارچونیٹلی ہمارے اور پھر اس کی وجہ سے ہماری عوام بھی ظاہر ہے اور عوام کو تو حال یہ ہے کہ کوئی روایت صرف نیچے لکھ دیں بخاری نیچے لکھ دیں حضرت حضم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے لکھتے دیں حضرت علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ اللہ عنہ نے فرمایا تو وہ تو دیکھنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے کہ بات سچی ہے کہ جھوٹی اور وہ فوری طور پہ آگے لے چلتے حضرت ابو عبیدہ ابن الجرا ردی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبی ہے اشرم و بشرام میں آپ کا نام آتا ہے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ وبائی امراض ہی کی لپیٹ میں آ کر شہید ہوئے تھے کیا صحابی سے زیادہ ہمیں دعاؤں کا پتا ہے کیا حضرت عمرہ کا وہ واقعہ سب کے علم میں نہیں ہے کہ وہ انہوں نے جب پتہ چلا کہ آگے وبا پھیلی ہوئی ہے تو دو گروہ وہاں صحابہ کے بھی ہو گئے تھے ایک نے کہا جناب وقت مقرر ہے اور طریقہ کار مقرر ہے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں آگے چلنا چاہیے ایک گروہ نے کہا کہ نہیں جناب ہمیں واپس جانا چاہیے تو زم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ پہ آپ نے عمل کیا آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ گئے کیا اللہ معاف کرے جو لوگ احتیاط کا دامن برتنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ہم ان کو اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان کمزور ہے تو کیا ہم انڈائریکٹلی ان لوگوں پہ نہیں اعتراض کر رہے استخفر اللہ بڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے سامنے رکھا خدا نا خاصہ استخر اللہ اگر ہم ایسی بات کریں تو کیا ان کی گستاخی نہیں ہو رہی یہاں تو اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھامیں ایمان مضبوط رکھیں جو دعائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہیں ان کو ہم اپنی اس میں لائیں پریکٹس میں لائیں اس کو مسلسل ہم ان کو استعمال کریں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہ جسے کہتے ہیں پتہ ہو کہ چار جزامی بیٹھے ہوئے اور ان کے بیچ میں جا کے ہم کہیں کہ اچھا جی یہاں میں دعا پڑوں گا مجھے کچھ نہیں ہوگا ہو سکتا کچھ نہ ہو اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو ہمیں شفا بغیر دوا کے بھی کر سکتا ہے آخری عالم اسباب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں حکم کیا ہے علاج معالجہ کریں تو کس لیے کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کرنا اسباب کو اختیار کیے بغیر تو معاملہ نہیں چلے گا سو so, اگر ہم اسباب کو چھوڑ کے ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ میں تو ابھی پچھلے دنوں مذاق کرنے ایک بات کر رہا تھا میں نے یہی کہا کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ جتنے ہمارے علماء حضرات اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں جی یہ جیسے پچھلے دنوں ایک سال کو انہوں نے بلایا ہوا تھا کہ آپ کے جو فالوورز ہیں وہ یہ یہ کام کریں آپ کا اس میں کیا ٹیک ہے تو وہ انہوں نے یہی کہا کہ جی نماز میں ہم اکامت اور اس کے درمیان اگر یہ پڑھیں تو ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا بہت اچھی بات ہے جنہوں نے مجھ سے شیئر کی میں انہوں نے کہا میں نے کہا کہ جی اگر میرے بس میں ہو तो ये जो हम वॉलेंटियर फोर्सेज बनाने की बात कर रहे हैं ना हमारे बेचारे डॉक्टर इतने ओवरवर्कड हैं, हमारी नर्सेज इतनी ओवरवर्कड हैं, इन सबको पकड़े और इनको वहां पे ना एक दिन जरा अस्पतालों के अंदर दिखाएं क्या हो रहा है वहां पे फिर हम देखते हैं कि कौन कितना जो है वो कायम रहता है अपने इस पे سو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے وہ معاملہ کرنا چاہیے تو آپ بھی اپنے اپنے جہاں جس جس علاقے میں ہیں اس علاقے کے اندر جو بھی علماء کے اس رائے کے مطابق ریاست نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اس ریاست کے مطابق جو ہے وہ اس فیصلے کے مطابق ہی آپ جو ہے وہ معاملہ لے کر چلیں اس میں دو چیزیں اور میں عرض کرنا چاہوں کسی نے کہا کہ جی کلونجی میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھی اس میں سوائے موت کی ہر چیز کا علاج ہے تو اس لیے کلونجی کا استعمال کیا جائے بہت اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کرنا چاہیے کلونجی کا استعمال کریں کلونجی لے کے پہلے اس کو دھو کے چھاؤں میں خشک کر لیں دھوپ میں نہیں ہیٹ نہیں پہنچنی چاہیے گرمی نہیں پہنچنی چاہیے اس کو استعمال کریں شہد کو استعمال کریں زیتون کا تیل جو کھانے والا ہوتا پینے والا وہ جس کو ایکسٹرا ورجن اولو آئل کہتے ہیں وہ استعمال کریں کثرت سے استغفار کریں یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں میں اس میں سے کسی چیز کا انکاری نہیں ان سب کا استعمال کریں ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں اور ایمان کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا ان دوسرا جو نقطہ میں یہاں پہ سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے آج کل ایک اور نیا کام شروع ہوا ہے ہر کوئی دوسرا آدمی ایک خواب سناتا ہے کہ فلاں فلاں صاحب کو صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا کوئی وظیفہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے بتایا دو باتیں عرض کر دوں گا ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیے جب بھی کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اسکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے میرا اس میں رویہ بہت محتاط ہے نہ میں اقرار کرنے کی ضرورت کرتا ہوں نہ میں انکار کرنے کی ضرورت کرتا ہوں اگر معاملات جو ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں وہ بیان حزرکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری جو کال ہے اور فیل ہے اس سے تصادم بھی کر رہا ہو تو میں یہی خیال کرتا ہوں کہ اس نے مس انٹرپریٹ کر دیا ہے لیکن یہاں ایک اور نکتا ہے فلاں صاحب نے یہ دیکھا بھائی میری تو ان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی نہ میں ان صاحب کو جانتا ہوں میں یہ تو ایزیوم کر سکتا ہوں کہ یہ بات پھیل گئی ہے یا رومر ہے یا واقعی ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کیونکہ میرا ایک بڑا سیدھا سا اس میں اسٹینس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری روایات میں بے بہا ایسی ہمارے پاس جو ہیں وہ ہدایات موجود ہیں یہ کھاؤ یہ پڑھو اس وقت پڑھو اتنی دفعہ پڑھو بیماریوں سے بچو گے وباؤں سے بچو گے سب کچھ موجود ہے پھر کیا وجہ ہے کہ ہم جو ظاہری مستند روایات موجود ہیں ان کو چھوڑ کر اس طرف چل رہے ہیں آپ وہ کرنا چاہتے ہیں کریں اگر اس نے کہا جی آپ سور الفاتح اتنی دفعہ پڑھیں پڑھے میں اس میں کون ہوتا ہوں آپ کو سورہ الفاتحہ پڑھنے سے روکنے والا لیکن میرا نقطہ بڑا سیدھا ہے کہ بھائی جو آپ کی ظاہری مستند روایات میں چیزیں ان کو چھوڑ کے مت یہ کام کریں ناٹ ایٹ دی کو آپ کو دیا گیا ہے مستند حدیث کہتی ہے آپ صبح یہ پڑھو ان میں سے کچھ نہیں پتا آپ کو آپ نے وہ بیان خیال سنا ہوگا جس میں یہی بات تھی کہ فرائض واجبات کی قیمت پر مستحبات اور مباحت کا اختیار کرنا اس موضوع پہ وہ بیان تھا وہ مجھے فیڈ یہ ملا کہ یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے یہ تو ہمیں ہمارے مکتبہ فکر سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی فرض یا واجب کی تلقین کرنا اور یہ کہنا کہ مباحات اور مستحبات کو اس کے بعد رکھو پہلے فرض واجب کو رکھو یہ مکتب فکر سے ہٹانے کی بات ہے استغفر اللہ یہ ہمارے ایمان کا عالم ہو گیا ہے اب اس میں بندہ کیا بات کرے کسی سے تو یہ جو خوابوں کی بھی باتیں ہو رہی ہیں بھائی مجھے کیا پتہ وہ خواب واقعی کسی نے دیکھا بھی ہے یا بس اڑی اڑائی آ گئی ہے آپ کے پاس اور اگر ہے بھی اگر وہ سچ ہے تو ٹھیک ہے کریں میں کیوں منع کروں آپ کو صورت اگر پڑھنے کو کہی گئی ہے یا دعا پڑھنے کو کہی گئی ہے لیکن کم از کم جو مستند پتا اس کو بھی تو کرے نا اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے یہ بڑا اس میں میرا واضح جو ہے وہ نقطہ ہے اور میرا اس کے اندر جو ہے وہ اسٹینس یہی ہے اور یہی میری آپ دوستوں کو تلقین بھی ہے یہی آپ دوستوں کو میری طرف سے ہدایت بھی ہے کہ آپ جو مستند کنفرم چیزیں موجود ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ اور اس کے بعد پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے تو کرے ٹھیک ہے میں مطلب سورہ فاتحہ کو پڑھنے کو کہتا پڑھیں کو کہتا سورج تغن پڑھے جی پڑھے بسم اللہ مجھے کیا اعتراض ہے سورہ ہی پڑھ رہے ہیں چونکہ یہ عالم میں اسباب ہے اسباب کا اختیار کرنا دین کا اہم حصہ ہے اس لیے جو بھی اس کے سلسلے میں ہمیں احتیاطی تدابیر اور اس سے متعلق جو بھی اور کوئی معاملات ہیں ہمیں اس کو بالکل فالو کرنا چاہیے اس کے مطابق چلنا چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کرنا علاج کرنا اعلیٰ کا شفا اللہ نے دینی ہے چونکہ جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ چونکہ بہت زیادہ لوگ آج کل اس کو اینڈ ٹائم سے جوڑ رہے ہیں کوئی غزوہ سے جوڑ رہا ہے کوئی دجال سے جوڑ رہا ہے کوئی سے جوڑ رہا ہے ان توفیق سے اگلی دفعہ ان میں سے کسی موضوع کو لے کے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں اب یہ جو ہمارے یہاں باتیں ہو رہی کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تاریخ میں کبھی عالم اسلام کے اندر پورے پورے شہر برباد ہوئے ہیں کیا وہ لوگ مسلمان نہیں تھے اس اللہ اس طرح کی باتوں سے ہمیں بچنا ہے بس آپ سے یہی درخواست ہے اپنا معاملہ سیدھا رکھیں اللہ کے ساتھ رکھیں اللہ کے رسول کے ساتھ رکھیں اللہ کے کلام کے ساتھ رکھیں اور اس کے بعد پھر کسی چیز پہ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھے گا اور اگر ہمارا وقت آ گیا تو ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ اللہ ہمیں شعیدوں میں اٹھائے گا اللہ تعالی ہمیں توفیقتہ فرمائے وہ صلی اللہ علیہ خیری خلق سیدنا و مولانا محمد ولا علیہ وصحاب اجمعین برحمتِ قیام الرحم